میرے مفتی صاحب تین سوال ہے پہلے یہ ہے کہ علماء دین سے سنا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت جائے گا حساب دینے کے بعد نمبر ایک نمبر دو ہمارے یہاں آج سے تقریباً سولہ سال پہلے ایک ڈاکٹر کے ہاں محفل تھی اس میں میں نے حمد پڑھی نگار ارض و سما لا الہ الا اللہ اَلّہ کلید کفل دعا لا الہ الا اللہ الہ نشان راہ ادا لا الہ الا اللہ چراغ بزم خدا لا الہ الا اللہ فلام نقش بکا لا الاح تو اس محفل کے اندر سردار جی تھے وہ بھی جس طرح سارے لوگ پڑھ رہے, رہے تھے یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے لا الحا پڑھتے رہے سردار جی یہ اگر دوسرا سوال اس کی کیا پوزیشن ہے نمبر تین یو کو, میں, یہ کو میں کیا ہوں یہ ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ ہندو بہتر ہے طالبان اور وہابیوں سے حالانکہ ہندوؤں نے تو کلمہ نہیں پڑا ذرا برائے مہربانی اس چیز کو ذرا واضح کر دیں کہ آیا ہندو کیسے بہتر ہوگئے کلمہ پڑھنے والے سے یہ تو ہم کو پتا ہے کہ یہ طالبان یا وہابی کیا ہیں لیکن جب بیسک کلمے کی اب بات ہے جو میرے ذہن میں تھی وہ میں آپ سے سوا یا پلیز ذرا اس پر روشنی ڈال دیں آپ کی مہربانی السلام علیکم جی خان بھائی حدیشی صحیح ہے کالا من قال لا الہ الا اللہ فداخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس میں تو کوئی شکر و شبے کی گجائش نہیں ہے یعنی اگر گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا پائے گا اللہ محبوب کے سب کے کنو فرم فرمائے بغیر سزا کے بھیج بھی دے بہرحال جس نے صحیح نیت سے دل سے عقیدے سے کلو پڑا وہ جنتی ہے جائے گا؟ جائے گا صحیح جب بھی جائے. کچھ کو بغیر حساب کے کچھ کو حساب کے بعد کچھ کو جہنم میں بھیجنے کے بغیر کچھ بہرحال صحیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما من کا جس نے لال اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا رسی یا رسول اگرچہ کرو چوری کرے اگرچہ وہ کرے چوری کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جن اصل میں جائے گا جنت میں شرط یہ ہے کہ کلمہ جو ہے وہ منافقت کی وجہ سے نہ پڑا ہو ایمان, صحیح ایمان کی نیت سے پڑھا ہو کرنا تو عبداللہ بن ابئی لا بھی لال محمد رسول اللہ پڑھا تھا اور اس کے ساتھیوں نے بھی پڑھا تھا تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے اسی طریقے سے دوسرا سوال جو ہے جو آپ نے کیا سکھ والا تو سکھ نے ویسے ہی کلمہ ایسے لا اللہ پڑھا اس نے کلمہ سمجھ کے نہیں پڑھا ایمان سمجھ کے نہیں پڑھا وہ ایسے جیسے آدمی بولتا ہے ایسے وہ بول رہا ہے تو یعنی اس کا اس کو ترجمہ بتایا جائے اس کو بتایا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے تو پھر اگر وہ پڑے گا اس کے بعد تو پھر وہ مومن ہوگا جنتی ہوگا ویسے رٹنے سے وہ جنتی نہیں ہوگا چاہے ایک مرتبہ لیے لاکھ کلمہ پڑے جب تک جان سے اس کو ایمان سمے نہیں پڑتا اس وقت تک وہ جنتی نہیں ہوگا اگر کسی نے ٹیکسٹ میں لکھا ہے تو ولہ عالم بسواب کس نے اور کیوں لکھا یہ اسی شخص سے سوال کیا جا سکتا ہے آ, ہمارے کچھ دوست آ, یا تو جان بوجھ کر آ, ایسا ٹیکسٹ جو ہے وہ یو, یوز کرتے ہیں یا آ, یعنی بل لالم بشو کسی کی نیت پر شک تو نہیں کرنا چاہیے یا تو وہ تنگ کرنے کے لیے ٹیکس میں ایسی باتیں کرتے ہیں یا پھر وہ یعنی بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو بدنام کیا جائے بہرحال مجھے سلسلے میں نہیں پتا ایسا لفظ جو ہے وہ ایسا عام نہیں کہنا چاہیے